انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر ناظر کہنا کیسا ہے دیکھیے ہم شاید آپ تو سنتے رہتے مذاکر سے یہ بات بتائی اللہ تبارک و تعالی کو اس کے اسماؤل حسنا سے یاد کیا جائے ہم جب قرآن مجید کھولیں تو اللہ تبارک و تعالی کے نینان و نام ہم تلاوت کرتے ہم حصول برکت کے لیے اگرچہ اللہ تبارک و تعالی کے نام بے شمار اس کی صفات شمار سے باہر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام بائیں ہاتھ کی جانب اگر قرآن مجید کھولا جائے وہاں بھی حضور علیہ السلام سلام کے اسماء گرامی تو وہ بھی 99 لیکن علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے کتاب و میں قرآن مجید احادیث مقدس سے حضور علیہ السلام کے کئی سو نام شمار کیے اسی طرح اللہ حضرت فاضل بری مجھے یاد پڑتا اپنے فتح میں نے ایک ہزار سے زائد نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے شمار کی ٹھیک اب ان ناموں میں سے جب میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالی کے اسماؤ الحسنا سے اسے یاد کیا جائے اللہ کا نام نہ حاضر ہے نہ نازر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں اس کا بدل یہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہے کہ اللہ تبارک و وطالعہ اپنے علم قدرت سے ہر جگہ و موجود ہے یہ لفظ استعمال کیا جائے اس لیے کہ حاضر تو اس کو کہیں گے نا جو اپنے جسم اور جسمان کے ساتھ سامنے موجود علامہ راغب اسفہانی جو لغت قرآن کے بڑے معروف ہیں وہ کہتے ہیں نازر کمانا یہ آنکھ کا کالا تل ہے جس سے نظر آتا ہے جس کو ہم کالا پانی کہتے ہیں کہ اگر اتر جائے یہ کالا تل اگر بہت باریک سا اس پاک وہ اگر متاثر ہو جائے صحیح تو آنکھ تو برا اللہ نے دکھانے کی دیکھی انسان کی خوبصورتی لیکن اصل جو دیکھتی ہے وہ ایک کالا تیل ہے جو بالکل درمیان میں ہوتا اس کو ناظر کہتے ہیں اللہ تبار تعالیٰ دونوں سے پاک اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو کیا کہ بات سمجھ میں آ جائے اور آئندہ یہ سوال ہی نہیں غالباً یہ معاملہ سد مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ یا مفتی اعظم آگرہ حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب سعد رحمت اللہ علیہ کا وہ کورٹ میں گئے جیسے انگریزوں کے کورٹ میں اگر انگریز جائے تو بائبل سے اس سے حلف لیا جاتا اور مسلمان اگر کوئی جائے اس سے چونکہ وہ بائبل یا توریت انجیل کو مانتا تو ہے لیکن وہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں سابق کتابیں اللہ کتابیں اس سے تو انکار نہیں کتوبے سماوی تو وہ انگریز ہمارے مطابق حلف لیتا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کہو اللہ تعالی کو حاضر اور ناظر جان کر کے جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا تو مولانا نے کہا میں یہ تو میں نہیں کہوں گا. تو جج نے کہا کہ پھر آپ گواہی دینے کے لیے کیوں آئے یہ تو آپ کو کہنا پڑے تو مولانا نے بڑی ترکیب سے سمجھایا جو کوٹ منشی ہوتا ہے نا اس کو اردو میں اور فارسی جب مسلمانوں کی زبان اس کو کہتے ہیں ادالت عدالت, عدالت کے امور کو دیکھنے والا جس کو آج آپ کوٹ منشی کہتے ٹھیک بیٹھ جاؤ بھائی کا آگے آنا کوئی ضروری نہیں ہے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ آپ کو خطاب تھوڑی کرنا قوم سے بس جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ چپرا سی ایک جو کوٹ میں موجود ہوتا وہ حاضر ہوتا تو مولانا نے پوچھا چپراسی بتا کہ یہ آپ کے کورٹ میں حاضر ہے کہا جی حاضر اور یہ کون ہے یہ ناظر؟ تو اس کو اتنی کس, کس, تنخواہ ملتی ہے اس زمانے میں معمولی تنخواہ کا چار روپے اس کو تنخواہ ملتی اور ناظر عدالت کو اس کو کیا ان کا 6 روپئے اس کو تنخواہ تو مولانا نے کہا تم وہ میرے رب کو کہلانا چاہتے ہو جو تمہارا چپراسی تمہارا کلر حاضر اور ناظر انہوں نے کہا پھر آپ کیا کہیں انہوں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ اللہ کو شاہد و موجود جان کر کہوں گا جو کچھ کہوں گا صحیح کو. تو بازاب جد نے رولنگ لی کہ یہ آپ کے اپنے عقیدے کا مسئلہ آپ یہ کر, کر کے گواہی دیں تو میں آپ کی گواہی مان لوں گا اس لیے یہ لفظ اللہ کی شایان شان نہیں ہے ٹھیک اس کے لیے کیا ہے علم و قدرت سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ شاہد و موجود ہے یہ لفظ استعمال کیا جائیں